بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اذا جاء نصر الله والفتح جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتحہ حاصل ہو گئی ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے